يه تابى ثمره فاصبح يقلب كفيه على ما ارتق فيها وهي خاويه على عرشها ويقول يا ليتني لم اشريك في ربي احد اقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقالت على وجعلوا لله مما ذرأ من الحق ولنا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فَلَا يصل الى الله وما كان لله فولا يصل الى شركائهم سا اما يحكمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چومکھی جنگ اسی طرح لڑنی پڑی جس طرح ہر رسول کو لڑنی پڑتی ہے معاشرہ مختلف برائیوں کا ایک ملغوبہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اکیلے نبی کی ذات ہوتی ہے جو ہر محاذ پر کھڑا نظر آتا کبھی ان کو فیش کرتا ہے کبھی ان کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے کبھی دلیل مانگتا ہے کبھی برہان دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کبھی وہ قوم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیما کہا پودو نا ما کبھی اپا جان کے ساتھ لگے ہیں لیما کہا پودو مالاسما ولا یوگ سرو ولا یوگ نشیا کبھی بادشاہ وقت جو شریکن ان فل ملک بنا ہوا اس کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے ربی اللہ ذی دید کالانہ فی و امید مختلف محاذ ہیں جن پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے کبھی ستارہ پرختوں کے خلاف کھڑے ہیں یہ چاند رب ہے یہ سورج رب ہے یہ ستارے رب ہیں ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا انہوں نے شہید رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک پنڈت تھا پایا کرتے تھے کنواں کا وہاں کے نایا کرتے تھے تو سورج پہ پانی چڑھایا کرتے تھے اسنان دیا کرتے تھے وہ سورج دیوتا کو تین بار یا پانچ بار یا جو بھی تھا ان کا وہ پانی پھینکتے تھے ان کے والد کے زمانے میں آتے تھے والد پھر فوس ہو گئے پھر یہ ہوئے پھر انہوں نے بھی اس کا احترام کیا کرتے اس پنڈت کو چچا جانگے کہا کرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ ان کو کہتے کیوں نہیں کہ مسلمان ہو آپ کے مدرسے میں آتے ہیں آپ کے کنویں بناتے ہیں آپ کے سامنے وہ بندہ شرک کرتا ہے اور سورج پہ پانی چلاتا ہے اسنان کرواتا ہے اس کو اب روکتے نہیں کہ میں بھارت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں بارد صاحب بھی کرتے رہیں اور دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے ایک دن وہ پنڈت صاحب جب سورج کو اسنان دے بیٹھے تو ان کو پار بلا کہنے لگے بیٹا نہ کبھی تیرے باپ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ کو بھی تم نے کہا آج ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ میں جس دن چاہے اس دن جس طرف چاہوں چلا جاؤں جس طرف چاہے نہ جاؤں دل کرے تو بیٹھ جاؤں دل کرے تو لیٹ جاؤں دل کرے تو چلنا شروع کر دوں دل کرے تو ادھر چلا جاؤں دل کرے تو ادھر چلا جاؤں دل کرے تو کھانا کھاؤ دل کرے تو نہ بھی کھاؤ لیکن یہ جو سورج صاحب ہے ہمارے دیوتا صاحب یہ تو ہم سے بھی گیا گزرا یہ تو اتنا مجبور ہے کہ بخار ہو سردی ہو گرمی ہو بےچارہ پانچ منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر ساتھ جا سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے یہ تو باندھ کے نکیل سے کوئی اس کو چلا رہا ہے یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا یہ تو ہم سے بھی زیادہ مجبور ہے تو کبھی ستارہ پرستوں کے خلاف وہ مناظرہ کرتے ہیں کبھی کام یہی آپ کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آئے گا توحید کا فائدہ اور شرک کا نقصان شرک بندہ مومن کا وہ جو جور ہے وہ جو زور ہے اس کو ختم کر دیتا آپ دیکھیں مسجد کے وہ وضو والے کمرے کے اندر دس ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں تو آپ ایک ٹوٹی کھول دیں تو بڑے پریشر کے ساتھ پانی آئے گا دوسری کھول دیں تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا پہلی کا پریشر تیسری کھول دیں اور ہلکا ہو جائے گا دس کی دس کھولیں گے تو بالکل ہلکا ہو جائے اور ان کو بند کرنا شروع کر دیں ایک حصے سے جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی اتنا پریشر زیادہ ہوتا چلا جائے گا بندہ مورن جب یکش ہوتا ہے تو اس کی دعوت میں بھی زور ہوتا ہے اس کی جد وجہ میں بھی زور ہوتا ہے لیکن جب اس کی صحیح متفرق ہو جاتی ہے مختلف کو وہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ زور ٹوٹ جاتا لہٰذا آپ کو نظر آئے گا کہ جہاد کے میدان میں اس وقت سب سے زیادہ وہی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وہ جو معاہدین ہیں جو توحید والے ہیں افغانستان کے جہاد میں بھی وہی نظر آئیں گے دوسرا جواب ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے کیوں؟ لی کے جو سینے پر بولی کھانے کی ہمت ہے وہ توحید کے ساتھ آتی ہے باقی شرک کی مختلف اقسام ہیں کیونکہ قرآن حکیم آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے آنے والے فتنے جو ہیں وہ جس شکل میں بھی آئیں گے شرک جس قسم جس شکل میں بھی آئے گا وہ تمام ڈسکس ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر اس کی کوئی صورت چھوڑی نہیں اللہ سورہ کاف کے بارے میں کہا گیا کہ جو اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پڑھ لیتا ہے وہ فتنے دجال سے محفوظ ہو جائے گا دجل فریب دھوکا جو سورہ کاف کا مطالعہ کرے گا کسی کے فریب میں نہیں آئے گا سورہ کاف کے اندر شرک کی ہر قسم ڈسکس ہوئی ہے چھوڑی کوئی نہیں اس میں درمیان میں جا کر ایک شرک ہے دو بندے ہیں ان میں ایک مواحد ہے دوسرا بھی مسلمان ہے کافر وہ بھی نہیں ہے لیکن توکل اس کا اسباب پر ہے اللہ پر توکل نہیں کیسا ہمارا ہوتا معاملہ جب تک امید ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس جائے جائنا لیکن یہ کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا معاملہ بتا دیتے اب دعا کی ضرورت ہے ہم یہی کہتے ہیں تو پہلے دعا کی ضرورت نہیں ڈاکٹر جو نے جواب دیا تو دعا کی ضرورت پڑی ہے جب پہلے دوائیاں کھا رہے تھے تو ان دوائیوں کے لیے شفا ہونے میں بھی دعا کی ضرورت تھی شپا نہیں دینی ہے دوائیوں میں کچھ نہیں تو راج دو آدمیوں کی مثال اصا الجنہ وہ جو باغ والے تھے دو صاحب ان میں ایک کا باغ ماشاءاللہ اس کے اندر ہر جو ضرورت تھی باغ کی وہ موجود تھی اندر انگور لگے ہوئے تھے کھجوریں لگی ہوئی ہیں پھر انگور ہیں وہ چڑھے ہوئے شاپوں پہ پھر باڑھ لگی ہوئی ہے پھر اندر ہی پانی ہے پجرنا خلا ہو رہا ان کے درمیان نہر بھی چل رہی ہے پانی کا انتظام بھی موجود ہے اب اس آدمی کو بڑا بھروسہ ہو گیا اس باپ پر, پر جنتا ہوا وہ بابے سے وہ اپنے باپ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا جو بندہ بھی نقصان کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا جو بھلا کرتا ہے وہ اپنے جی کے لیے کرتا اپنی جان کے لیے کرتا اللہ کا کوئی بھلا نہیں کرتا تم نماز پڑھتے ہو اس سے اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہوتا روزہ رکھتے ہو اللہ کا کوئی بھلا نہیں یہ اپنا ہی بھلا اور اپنا نقصان ہے وہ ماں ظالم والا کن ظالمان ہم نے ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے, اپنے اوپر خود ظلم کیا ظالم کا کالا محبن کا ویدا آ رہی کہنے لگا میرا خیال یہ ہے میں تو نہیں تو مان سکتا کہ یہ اب کبھی اجڑے گا اس لیے اسباب تو سارے موجود ہیں اور وہ جو معاہد تھا جس کے بعد میں پھل بھی کم آتا تھا حالت بھی اس کی تھوڑی سی کمزور تھی اس کی سوشل سٹیٹس بھی اس کا کم تھا مین سن کس کے ساتھ یہ ناشکری کر رہے ہو اس نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے پھر ن سے پھر کس طرح سے تم تمہارے تصویر کیا جب تم باہر میں گئے تو تمہیں لا لاک اللہ تو اللہ بلّہ کیوں نہیں پڑھتا ہاں باہر اچھا تھا اب دیکھیے مسلمان ہے اسے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہے لیکن ہمارے جیسا مسلمان ہے جن کا توکل اسباب پر خداوں میں اس وقت آج کے بتوں میں سب سے بڑا بت جو ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی ہے جو ہمارے بیڈ روم میں بھی ہے جو ہمارے ڈائننگ روم میں بھی ہے وہ اسباب ہیں جن پر ہم تبکل کر بیٹھے ہیں جن کا ہونا ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں نہ ہونا ہم اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں للائد دخلتا جن نہ تکا کل تماشا اللہ اللہ قوت اللہ بل تو نے دیکھا میری اولاد بھی کم ہے تیرے بیٹے بھی زیادہ کھیتی باڑی میں جتنے بیٹے ہوں وہ اتنے زیادہ کام کے ہوتے شاہ والوں کو مصیبت ہوتی ہے فیملی پلاننگ کی دیہات والے جو ہوتے ہیں جتنے ہاتھ ہوں اتنی انکم زیادہ آتی ہے کوئی مویشی لے کے چلا گیا پانی پلانے کوئی کھیتی پہ چلا گیا ادھر کسی کو ابا نے بھیج دیا وہ جا کے ڈپو پہ لائن میں لگا ہوا وہاں سے چینی لے کے آئے گا وہاں تو دیہات میں جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنا آدمی سوکھا ہوتا ہے یہ شاید والوں کو مصیبت ہوتی ہے انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے لہٰذا کتنا خرچہ ہوگا دیہات میں کوئی نہیں اللہ کا شکر ہوتا وہاں تو نے دیکھا میری اولاد بھی کہنا تیری اولاد بھی زیادہ ہے تیرا باغ بھی زیادہ رونق والا میرا باغ بھی کمتا ہے تو تمہیں کہنا چاہیے تھا لا اللہ کو اللہ بلّہ یہ میں نے نہیں کیا سباب نے نہیں کیا میرے رب نے کیا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی نہ, نہ بڑائی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی کوئی قوت ہے ڈر ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے سے بہتر دے دے ہو سکتا ہے تیرے باپ پہ آسمان سے کوئی مصیبت نہ ہو جائے کبھی بھی ان پہ توقع مت کیا تھا کبھی بھی ان پہ بھروسہ مت کیا تھا وہی وہ ہوا وہی تھا میں سمارے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی بھی دینے دیا کھاد بھی دینے دی گوڈی بھی کرنے دی سارا کچھ کر کے جب فصل کٹنے کی باری آئی پھل پک گیا تو کوئی ایسا وائرس اللہ نے بھیجا کہ اس کا پھل سارا خراب ہو گیا اب جو اس نے بیج ڈالا تھا جو خرچہ کیا تو وہ بھی ہاتھ سے گیا وہ اپنی تلیہ مستا رہ گیا یو کم لے تو فی الحال ماں انفا وہ بھی پورا نہیں ہوا منافع ہونا تو دور کی بات رہی کیپیٹل بھی ضائع ہو گیا تنی مارا کیا کرا یا گئی لم اش رکھ بے ربا کاش میں نے کسی کو رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا یا اس نے کسی بت کو نہیں بلایا تھا وہی اس کی جو نہر تھی وہ بت تھا جس پہ توقل کیا تھا آج جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ کیونکہ رات دن ہمارے ہاتھوں میں اسباب استعمال ہو رہے ہیں ان پہ تول بڑھتا چلا جا رہا ہے مچ اسی کی ہوتی ہے سب سے بڑا اس وقت کا بت سب سے بڑا شرک اس وقت جسے جس ہم دو چار ہیں وہ اسباب پر توکل ہے اسباب استعمال کریں توکل رب پر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک بھی چاہیے تو رب سے مانگو یہ کہو کہ اللہ نمک ختم ہو گیا ہے نمک لینے گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ چوکا تو اللہ والا والا اللہ کُوا تو اللہ بلّا یہ نہیں کہ پیسہ جیب میں ہے اور نمک پار سامنے جو ہے وہ گراسری پہ ہے اس میں اللہ والی کیا بات ہو گئی لاہ کُوا اللہ, اللہ بلّی کیا بات ہو گئی جیب پیسے آپ کی جیب میں رکھے رہیں گے اور نمک راشی میں رکھا رہے گا اگر گاڑی نے سڑک پہ ٹکر مار دیا سیدھے اسپتال چلے گئے تو پھر کیا ہوگا ایسے بھی کیسز دیکھیں گے پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں ان کی ایک ساتھ اسی طرح گاڑی لگی تو سڑک کے کنارے ایسی جگہ چلے گئے کار ان کی جو ہے وہ چلی گئی اندر ریت کے اندر پتہ نہیں چلتا کم از کم دو پلانگ ریت میں چلی گئی اور الٹی ہوئی تھی اور وہ سر کے ساتھ ایسی نیچی جگاتے ہوئے ان کی ڈیتھ بادی بھی کسی کو گراہک کو نظر نہیں آئی صبح ہم دبئی سے ہم نے جانا تھا پاکستان جا رہے تھے تو وہاں ان کی لاش اکڑی ہوئی پڑی تھی لوگوں نے اٹھا کے سر کے کنارے رکھی اس کے پیسے اٹھا دی کہ کوئی اس جاڑی میں کوئی اس جاڑی میں سو کا نو چیگم گرا ہوا تھا اس کا ٹیکسی تھی تو اس کا سر وہ پیسے ہم نے اکٹھے کر کے اس کے پاس رکھے نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو رب چاہے گا تو گھر میں آئے گا نہیں تو ہو سکتا کہ نمک نہ تو بھی نہ پلٹ کے گھر میں آئے گا. یہ بات پر توڑکل نہیں کرنا گاڑی میں آپ کے گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے نہیں لیا آپ نے پیٹرول اس کے اندر ہے اب میں یہ کیوں کہوں جسے مہان اللہ جی صاحب آپ دیکھیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی دعائیں بتائی ہیں اگر آپ وہ دعائیں پڑھتے رہیں ہر جگہ کھانا کھاتے ہوئے پڑھیں کھانا کھا کے پڑے جس کا مطلب ہے آپ نے روٹی پہ توڑکل نہیں کیا رب پہ توڑکل کیا آپ چاہے گا تو نفع دے گا نہ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا گاڑی پہ بیٹھے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو آپ نے مسخر کر لیا آپ کو ساتھ ملا ہوا اس کی تسخیر کا سبحان جی سکھر والا نفا یہ اس کا حکم ہے تو یہ میری خدمت کر رہی ہے اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ میرے لیے عذاب بن جائے وہ صندوق بن جاتی کار کے نکالنا پڑتا بندے کو اس وقت ہمیں اپنے جو جس شر اس وقت ہمیں سامنا ہے وہ یہ اسباب کا شک ہے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسباب نہیں ہوتے تو آدمی مجمحل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اصل جو ہوتا ہے توکل وہ تو اسباب پہ ہوتا ہے پھر ایمان بنتا نہیں دل ٹھکتا نہیں جب توکل اللہ پر ہوگا تو پھر اسباب ہوں یا نہ ہوں اگر آدمی یہ کیا فتح میرا رب دیتا ہے تلوار نہیں دیتی بندوق نہیں دیتی ایٹم بام نہیں دیتے رشیا کو فتح نہیں ہوئی ٹوٹ گیا بکھر گیا ایٹم بام پڑے رہے یوکرین والے یوکرین کے حصے میں پڑے رہے اس والے اس کے حصے میں پڑے رہے ٹوٹ گیا نا بکھر گیا اور, اور بکھرے گا چٹنیا والے اس کے کھڑے ہو گئے دبا لیا اس نے ایٹم بام سے آپ کے پاس لے لی نا انہوں نے آزادی آج چوڑا چونا میں سر کاٹے جا رہے ہیں کہ اس کے پاس اسباب زیادہ ہیں میرے پاس اسباب کم ہیں یہ جو کمپیرزن کرتے ہیں نا ان کے پاس اتنی فوج ہے ہمارے پاس اتنی فوج ہے یہ بات کمپیرزن کیا کرو ہماری سطح شکست کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں بندوقوں سے کہیں ہوتی اسی طرح شاد ربانی ہے لحاظ نہ صرف ملا مواد نہ کثیرتن وہ یوم ازاج ابد کم کفرت و کم فرم تم نم شعین و ملاق بیمارا احمد سمو میں نے کیسی کیسی جگہ تمہاری مدد کی ہے جب تم تین سو تیرہ تھے وہ ہدات تھے تمہارے پاس دو گھوڑے تھے ان کے پاس زیادہ گھوڑے تھے اپنی فوج سے بھی وہ تو باندھ کے لانے کے لیے ایکسٹرا جو ہے انہوں نے انتظام کیا تھا کنوینس کا. کہ بھی پکڑ کے باندھ کے لانے لاتا اونٹ اور گورے باتوں لے کر آ میں نے اس وقت تمہاری مدد کی اس وقت تو پکڑ ہوا میرے اوپر دوائی نے جواب دے دیا تو کہا کہ آپ جی بابوی صاحب دعا کریں آپ جب دعا چل رہی ہے تو بھی دعا کی ضرورت ہے اسباب میں اسباب بھی مخلوق ہے منافع دینے والی چیز نہیں ہے اس کے اندر نفع رب نے رکھا ہے جب چاہتا واپس لے لیتا ہے وہ مخلوق ہے اب ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی پاسان ہے کسی رضوے ہونے میں بارہ ہزار آدمی تھے دس ہزار یہ جنہوں نے مکہ مسا کیا تھا دو ہزار مکے سے ساتھ مل گئے تھے اصلا ڈھیر سارا ہو گیا تھا مکے والوں سے ادار لے لیا تھا اب کسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بارہ ہزار کا لشکر ہے ایمان والوں کا آپ دیکھتے ہو کون شکست دیتا ہے ہمیں جب ہم تین سو تیرہ سے اس وقت ہمیں کسی نے نہیں ہرایا آج تو ہم بارہ ہزار ہیں آ جا بات کم تو کم تمہیں اپنی کثرت بڑی اچھی لگی تم نے سمجھا کہ آج تو ہمیں شکایت ہو سکتی نہیں کیوں بارہ ہزار ہے اللہ نے فرمایا جاؤ کر لو لے لو پتم ان کم شیا کوئی کام نہیں آئی تمہاری وہ تعداد رہ کتنے گئے تم نبی کے ساتھ سوبہ بند نہیں تم متبرین دے کے بھاگ گئے فتح کیوں نہیں لی تم نے فتح کثرت سے نہیں ہوتی کم ان سے کلیل غالاب سے اتن کثیر بے اللہ کا اذن ہو بکری چرانے والے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا وہ جو جولیت آج بھی مانا جاتا ہے یورپ کے اندر اسی کی کہانی جیسے رستم کی کہانیاں نا ایران کے اندر ایسے جولیت کیا ان کے جالوت وقت را داود و جانو تھا بکری چرانے والے حضرت داود علیہ السلام نے گوپی میں پکڑ رکھ کے مارا وہ لوہے میں ڈوبا ہوا مار کے رکھ دیا جرنیل ان کا فرمایا اس بندے سے ڈبتے ہوئے میں مار دوں مار دیا قلیلت اللہ تو اس دن پھر سمان جب اللہ سکینت والا رسول پھر اللہ نے مداخلت کی انہیں یہ بتا کر کہ تمہاری کثرت کا حال تو یہ ہوا اس کے بعد اللہ نے سکینت نادل کی پھر حضور نے آواز دی یا تھب شگرا یا تھب بدر کہاں گئے وہ بدر والے کہاں گئے وہ بھی بیٹھ والے پھر لوگ پڑتے ہیں اللہ نے فتح عطا کی لیکن پہلے اللہ نے بتا دیا یہ پہلا سبق کہ ابھی تمہیں بڑے مار کے لڑنے ہیں نہ کبھی کسرت پہ توکل کرنا نہ کبھی اسلحے پہ تول کرنا توکل کیا پائے گا عدم دفعہ توکر آر اللہ وہ نہیں یا تور ارملہ کو حقم جو اللہ پر توکل کرتا ہے انا اس کے لیے کافی ہوتا ہے اس کی فتح کو کس طرح ارینج کرتا ہے وہ اللہ کا کام ہے اللہ دلوں میں روک ڈال دیتا ہے بنو نذیر کا ساتھ کیا ہوا تھا بڑا جنگجو کبیلا تھا تحدی کی تھی انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ مکے والوں کو تاجروں کو مار کے خوش مت ہو کبھی ہم سے پالا پڑا تو تمہیں پتا چلے گا کہ لڑائی کس کو کہتے تو کیا ہو یو کر گون اب ایجل محمدین اپنے گھر انہوں نے خود اجارے دروازے خود انہوں نے اکھارے اپنے ہاتھوں پر بات کی فاتا بھی رویہ اہل بصیرت ذرا عبرت پکڑو تو عید کے اندر وہ جو دو ہیں کہ اگر میرا رب چاہے تو مجھے فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے بس پھر وہ آدمی پہاڑوں پہ جاتا ہے مورچوں پہ لگتا ہے پھر ایسے ایسے مناظر نظر آتے انسانی آنکھ ہاں وہ, وہ کام دیکھتی ہے کہ یقین نہیں آتا لیکن اس کا سب سے بڑا سورس توحید ہے جب عقیدے میں خرابی ہو جائے تو پھر وہ زور ٹوٹ جاتا ہے توقل جب بکھر جائے تو پھر آدمی کے اندر وہ جان نہیں رہتی جو میدان میں لے کر جاتی ہے توحید آمضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تحریک کا نیوکلس ہے دعوت کا بھی تبلیغ کا بھی جہاد کا بھی تو ملک جو سب کے خلاف ہے بکل خاند اللہ طلامی اتہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ورم یق اللہ شریف اور فی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریف نہیں عران امل خر کو لیک اس کی ہے حکم اس کا چلنا چاہیے تو تلوار ہاتھ میں آئی ہے تو شرک فل ملک کے خلاف آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے مناظرہ ہو رہا ہے تو شرک فل ملک پائی اسی طرح دعوت دی تو مختلف علاقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا زارا بل اللہ تعالی راج لنگ فری ہے شراکا متشا کے و راج لنگ سال من دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے جس میں جن میں سے ایک کے بہت سارے پارٹنر ہیں دس آدمیوں نے مل کر ایک آدمی خرید لیا دو دو ہزار انہوں نے ڈالا اور بیس ہزار کا ایک غلام لے لیا اب غلام ایک ہے مالک اس کے دس اور مالک بھی ایسے کہ متشاق اصول ایک سے بڑھ کر ایک رہا ایک نے کہا پانی دے رہا بھائی وہ پانی لینے گیا تو اس نے کہا چائے لے آنا اب کیا کرے وہ اس کے لیے پانی پہلے لے کر جاتا تو وہ سزا دیتا میں نے چائے کا نہیں کہا تھا جو اس کے لیے چائے تو اس کے لیے پہلے لے کر جاتا پانی والا کہتا ہے کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا مجھے پانی پہلے نہیں دیتا اس نے دو لاکھ ڈالا تھا دو میں نے ڈالا تھا تم جتنے اس کے گلام ہونے میرے گلام کیا کرے گا بے جوتے ہی کھائے گا نا دس کے دس سے وہ دس کی خدمت تو نہیں کر سکتے ناراض بھی رہیں گے اور دوڑتا بھی رہے گا وہ راجو رام سالم مان لے راجل اور ایک آدمی سالم ایک آدمی کا غلام ہے ایک غلام اس کا ایک آقا ہے سالم جان چھوٹ گئے پانی مانگے گا تو ایک ہی آڈر دے گا نا دے گا پانی اللہ نا ہر ایک تبیار ماتالا ان دونوں آدمیوں کا حشر ایک جیسا ہوگا آج ایک جیسا ہوگا کون سوکھا ہوگا لاجیکلی بھی جب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک آتا مانو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو میں تمہاری آسانی کے لیے کہتا ہوں جسے اخبار نے کہا نا وہ ایک سجا جسے تھی سمجھتا ہے کہ ہر تجھے کتنے سجاتے تھے تو آدمی کی صحیح ایک شرک جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اس وقت بھی تھا کھیتی باڑی ہوئی تو لوگ حصے نکالتے ہیں پھر اللہ کا بھی نکالا غریب آ گئے تو اللہ کے نام پر دے دیا ان کو دیکھیے مکہ مکے والے جو تھے وہ جن لوگوں میں قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کے نام سے نا نہیں تھے اللہ کے ہستی سے نا نہیں تھے وہ اللہ سے اسی طرح واقف ہیں جس طرح ہم واقف ہیں حج کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے کھانا کھلاتے تھے مشکیزیں اپنی پیٹ پر رکھ کر حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اگر <سؤال> اللہ <سؤال> کو مانتے تھے تو یہ حج کرتے تھے نا لبیک اللہ لبیک یہی تلبیہ کہتے تھے کون سے شرک تھے کیوں پر آسر گردانے کے بنا بنا میں سے اللہ کے نام پر کچھ غریب. نکال دیا وہ فلاں بابے کا یہ فلاں بابے کا یہ فلاں بابے کا یہ فلاں بابے کا اس وقت بھی تین سو ساٹھ بابے تھے اب اگر وہ اللہ والی چہری سے ادھر چلا جاتا تھوڑا تھا تو کہتے اللہ تو بڑا غنی ہے اسے کیا ضرورت ہے جانے تو کوئی بات ہے لیکن اگر ادھر سے دانا ادھر چلا جاتا تو ساتھ کانپنا شروع ہو جاتا ٹانگ نہ توڑ دے بچہ نہ بھی مار دے لولہ لنگڑا نہ کر دے گائے نہ مار جائے ڈرتے تھے جب نات کا خود گرایا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مناب کا بت گرانے کے لیے صاحب کو بھیجا وہ گئے توڑ کے آ گئے آپ نے فرمایا توڑا توڑا آپ نے کچھ کوئی داخ کچھ ہوا ان کا کچھ بھی نہیں وہ فرمایا تھی توڑا نہیں دوسری طرح بھیجا دا توڑ کے اور پھر توڑ کے آگے آپ نے فرمایا توڑا جی توڑا ہے فرمایا کچھ ہوا کچھ نہیں فرمایا نہیں توڑا لی تم جاؤ اب دیکھیے وہ جو وہاں کا جیل تھا جس کو تازہ دودھ ملتا تھا گائے کا کھانے پر ملتے تھے وہ توڑنے دیتا وہ ایک مصنوعی بت بنا کے آگے کر دیتا تھا یہ توڑ کے تسلی کر کے واپس آ جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے تو پھر وہ جو جننی کی جو خبیص چڑیل تھی وہ پھر آئی اور باہر کھولے اور اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے اس نے کوشش کی ان کو ڈرانے کی لیکن انہوں نے اس بت کو توڑ دیا توڑ دیا تو آگ بھرکی اور پھر وہ اسی میں جل کے بسم ہو گئی اب وہ چڑیل جو ہے وہ جانوروں کو بھی تنگ کرتی ہے بچوں کو بھی تنگ کرتی ہے یہ جا کے بتا دیتے ہیں اس کو گائے کا دودھ دیتے ہیں اور کچھ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں وغیرہ بچے کو آرام آ جاتا کہتے لکھو وہ ابھی کہتے آرام کوئی نہیں آتا یہ کچھ کر نہیں سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دیکھو کیا کا نہیں کیا انہوں نے یہی آپ بھی ہوتا ہے وہاں جنات ہوتے ہیں جہاں چڑھا چلتے ہیں. وہ کھاتے بند ہوتا ہے تو وہ جا کے ان کو تکلیف دیتے ہیں وہ بند ہونے دیتے ہیں. اس وقت بھی یہی معاملہ تھا ادھر سے ادھر نہیں ہونا لیکن ادھر سے ادھر ہوا جاتا ہے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑا عجیب نکتا بیان کیا نظم کے لحاظ سے کہ جب دین کے معاملے میں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کوئی کام سپرد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں فنکشن ہے کسی کے یہاں میری دعوت ہے وہاں جانا ہے یا کوئی اور پروگرام ہے میرا میں نہیں آ سکتا لگتا آپ یہاں سے مجھے چھٹی دے دیں ٹھیک لیکن وہ جو کام ہے وہاں معذرت کر کے دین میں نہیں آنا اور ماں کہاں را کام کہا یا فروغ اللہ اللہ کی طرف وہ ٹائم نہیں آ سکتا کہ وہاں معذ رد کر دوں میں اور یہ کام کروں دین والا نہیں یہاں معذ رد کرنی ہے یہ اگر چلا جائے یہ وقت جو اللہ والا ہے یہ چلا جائے تو کوئی بات نہیں اللہ برا کریم ہے باقی یہ کہ وہاں والا ٹائم ادھر گھنٹا نہیں دینا ہے. یہ بالکل وہی پوزیشن یہ وقت اس میں بھی شرک ہے. اگر کوئی آپ کا وقت اللہ کا وقت کاٹ کے لیتا ہے تو یہ آپ نے اللہ کا حصہ کاٹ دیا کہ پارٹنرشپ ہو گئی وہ وقت اللہ کا تو یہ شرف اس وقت بھی تھا اب بھی ہے مختلف ناموں پر لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب نفع اور نقصان تقسیم ہو جاتے ہیں تو توحید دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات کا ڈر ختم ہو جاتا ہے لہذا وہ جو توحید کے نتائج ہیں وہ نہیں نظر آتے آپ وہ جنہوں نے جانیں لڑائی کس قسم کے حالات میں کس قسم کا اخلا لے کر جب حضرت سات دن نبی بکات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفیر بھیجا اپنا رستم کے پاس تو ان کے پاس میان کوئی نہیں تھی پھٹا ہوا کپڑا اپنی تلوار سے لپیٹ کر لے کر گئے تھے تو اس نے کہا کہ اچھا ان ہتھیاروں کے بھروسے پر تمام سے لڑنے آئے ان ہتھیاروں کے بھروسے پر لڑنے نہیں آئے ہم کسی اور کے بھروسے پر لڑنے آئے جس نے ہمیں بھیجا ہے اور اگر اس تلوار کا مزاق رکھنا ہے اس کا کام دیکھنا ہے تو وہ ابھی دکھا دیتے ہیں وہ میں ان سے ڈھالیں پیش کی اور انہوں نے اپنی تلوار سے ان کی ساری ڈھالوں کو چیرا ڈال کیا کہ اوپر چیت ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اندر تلوار میری جو ہے وہ تازی تازی لگی ہوئی ان کے اندر وہ زور کس نے بھرا تھا توحید نے بھرا تھا جب تک عقیدہ درست نہ ہو عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے بتایا نا اللہ نے کہ یہ بھی اللہ کو بھی دنبے دیتے تھے وہ جاز وام نصیب منصورا نام ہے یہ اللہ کو بھی حصہ دیتے ہیں انعام میں سے بھی مواشیوں میں سے بھی اور حق کھیتی میں سے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے عقیدا گروپ نہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے ٹھیک عقیدے کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوتا ہے اور غلط عقیدے کے ساتھ بہت زیادہ عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا آپ صحیح منزل کا تعین کر کے ٹوٹی پھوٹی گاڑی پہ بھی بیٹھ جائیں تو منزل پہ, پہ پہنچ جائیں گے آپ لیکن منزل کا تعین آپ نے غلط کیا تو مرسیڈیز پہ بھی بیٹھ جائیں تو جتنی تیز دوڑے گی اتنی دور لے کے جائیں گے آپ منسلح کو رائی پکا دکھ من خامہ رائی پکا دکھ رکھا من تصدا کلیو رائے پھر جتنی نمازیں پڑھو گے شرک والا خانہ بھرا جائے گا جتنے روزے رکھو گے شرک والا خانہ بھرا جائے گا جتنا صدقہ دو گے شرک والے پہاڑوں میں فیل گے نا وہ بھی زیادہ بڑھے گا لہذا ایسی جماعت ایسا نظم بار بار یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انفرادی طور پر ہم بڑے فن خان بڑے متفق اسلام کو رائے کے دانے کے برابر فائدہ نہیں ہے جب تک آپ نظم میں نہ جڑیں جب تک آپ کی وہ طاقت آپ کا وہ سکوا تمام نہ ہو آپ دیکھیے چار سیل ہوتے ہیں ریڈیو کے اندر ٹیپ کے اندر ان میں سے ہر سیل بڑا فن خان ہے بھرا ہوا ہے انرجی سے تازے تازے آپ لے کر آئے ہیں ابھی ان کو سجا دیں الگ الگ کوئی فائدہ ہے ان اپنی ذات میں بھرے ہوئے وہ سکس بائی سکس ارجی ہے ان کی کوئی فائدہ ہے جب تک وہ چاروں نظم میں نہ لگے پازیٹو والا پازیٹو طرح والا اور نیگیٹو والا نیگیٹو سائڈ میں لگے چاروں ملیں گے تو پھر ٹیپ چلنا شروع ہو جائے گی اور ان کی وہ جو سلاحیت ہے کا جو ہے وہ کام آیا ٹیپ چلنا شروع اپنی ذات میں ہم کتنے بھی پرہیزگار لیکن جب تک ہم کسی نظم میں لگیں گے نہیں تب تک اسلام کی گاڑی کا پہیا چلے گا نہیں یہ تقویٰ کسی کو استعمال کرنے دیں وہ گائے بہن اپنے تھن بھر کے بیٹھی رہے تو کیا ہوگا دو دن کے بعد وہ دودھ جلنا شروع ہو جائے گا گائے کو تکلیف بھی ہوگی کسی کو دونے دے گی تو خود بھی سوکھی رہے گی گھر والوں کا بھی جب وہ ہانڈی چل جائے گی آپ کے تھن تکلے سے بھرے ہوئے اشراق بھی تحجد بھی عوامین بھی اور تسبیحات بھی سارا کچھ لیکن کوئی معاشرے کو اندر کا وہ فائدہ ہونے دیا آپ نظم میں لگے نظم آپ سے کوئی فائدہ اٹھائے یہ مطلوب ہے یہ مقصود ہے آپ کا تھوڑا سا تقویٰ ہو لیکن وہ چڑھ جائے تو اس کو ریجنریٹ ہوگا وہ صاحب جن کے انفرادی طور پہ بڑے متقی تھے بارہ اس کا ذکر کیا کہ ہماری کوئی مجلس سے خالی نہیں ہوتی جن کے تقوی کی گواہی جبرائیل نے دی تھی اتنا متقی شخص ہے اللہ لب یا پر فت ان کت کے اس بندے نے تیری پلک چھکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی اتنا متقی شخص ہے لیکن چونکہ کسی نظم میں جڑا نہیں انل منکا نہیں کیا امر بالمعروف نہیں کیا اپنے آپ کو مانجا دیتا رہا تو اللہ نے فرمایا اک لیب آ گئی ہے وہ اس کا گھر پلٹنا ہے باقی بستی اس کے اوپر پلٹنا بس جا وہاں میری حدیں ٹوٹتی نہیں اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا اس کی بجائے کسی نظم میں لگتا نسل کم پڑتا لیکن کسی سہنے کو بند کروا دیتا کسی شراب خانے کو بند کروا دیتا کسی ظلم کے کھانے میں بند کروا دیتا وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھا تو میرا دخ سن کے چلا جانا جمعے کا خطبہ سن کے چلا جانا اپنا تقویٰ بڑھا لینا اپنے نالج کو بڑھا لینا اپنی نماز زیادہ اچھی کر لینا اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی فائدہ ہے وہ ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات میں اور وہ فائدہ بھی قبر میں جا کر نظر آئے گا یہاں نظر نہیں آئے گا جبکہ آپ سے مطلوب یہاں فائدہ دینا ہے تو آپ کسی نظر میں جڑیں آپ سے کام لیا جائے آپ کے تتوے کو استعمال کیا جائے آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا چیز ہے حضور نے فرمایا اناف مہادن کا مہادن ازاور لوگ مادنیات ہیں جیسے سونا چاندی کی مادنیات ہوتی ہیں کام ہوتی ہے کسی کو کوئی پتا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے مجھے میں جب نو میں پڑھتا تھا تو مجھے اردو آتی تھی لیکن میں بولتا نہیں تھا شرم تھی پھوپھی کے یارہ میں پنڈی جائے گا تو میرے سا کرتے تھے نو ہی پڑھتا اردو نہیں بولتا کسی نے مجھے پکڑا کہاں لے آیا استعمال کیا تو پتا چلا کہ بھائی کیا صلاحیت ہے اگر میں وہیں بیٹھا رہتا تو وہ معاملہ آپ کو خود پتا نہیں ہے آپ اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے خدا کے لیے کسی کو کان لگانے دیں کوئی کان لگانے دیں کوئی اس کو اندر بنانے دیں اپنے اندر کوئی کان کو پتا چلے سونا کہاں ہے آپ کے اندر تو یہ نظر میں لگیں گے تو آپ کی سلاحیت استعمال ہوگی اور آپ کی اس چمک کے سامنے آئیں گی واحد داوان الحمد رب اللہ